الحمد للہ رب العالمی اما باد رحیم سلاۃ وسلام علیکیا رسول اللہ ولی کا واسعب قیا حبیب اللہ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 اس دن اور اس رات کے گناہ دے گنا محمد پیر بابا جان یہ اسٹیک لے کر مجھے چلنا پڑ رہا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ پانی میں بھی چلی جاتی ہے اور پھر مسجد میں جانے کے لیے کیا اس کو لے جا سکتا ہوں مسجد میں اگر یہ بدبو آتی ہے اس میں تب تو نہیں لے جا سکتے اور اگر یقینی معلوم ہے کہ یہ ناپا کے پانی میں لگ گئی ہے اس پہ ناپاک پانی لگ گیا ہے. تب بھی نہیں لے جا سکتے دھو کر پاک کر کے لے جا سکتے پیارے بابا جان دعا سے نواز دیجئے جی. مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے الحمدللہ अच्छा. فجر میں آزمائش ہوتی ہے چل مدینہ اور استقامت کی دعا فرماتی اللہ آپ کو صبر دے کیا پیدائشی روشنی یا بیچ میں چلی بعد میں جی بعد میں پڑھائی کے دوران اچھا اللہ تعالیٰ جی مرجیوں صبر احمد سے کام لیجیے کہ جس کی نظریں نگاہیں چلی جائیں صبر کرے وہ جنت کی بشارت وعدہ ہے صبر کرے بندہ مدینہ مدین پیارے باپا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں پرانے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ماشاء نئے قرآن پاک بھی آگے ہیں قرآن پاک کے لیے لفظ کیا میرے جوتے یہاں پڑے ہوئے یہ تو چلے یہ قرآن پاک رکھے ہوئے زیادہ بہتر یہ کہ قرآن کریم تشریف فرما ہے تو باپا جان وہاں پہ پرانے قرآن شریف تشریف فرما فرمائے تو ابھی نئے قرآن شریف بھی آ گئے ہیں تو پرانے قرآن شریف کو کوئی پڑھتا نہیں ہے تو الباریاں بھی فل ہو گئی ہیں تو پیارے باپا جان جب بچے آتے ہیں صبح ناظرہ پڑنے کے لیے تو جب وہ قرآن الباری کو کھولتے ہیں تو قرآن شریف نیچے گر جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے قرآن قرآن شریف کا کوئی اور انتظام کیا جائے کہ مسجد میں وہ رہیں اور کریم قریب کیونکہ اپنے دے نہیں سکتا کسی اگر کسی نے مسجدوں کے لیے وقف کیا ایسے میں یہ ہوتا کہ مسجدوں میں لکھ کر لگا دیا جائے میں نے یہاں بڑی کوشش کی تھی لکھ کر بھی لگایا تھا لگوایا تھا کہ کوئی قرآن کریم یہاں نہ رکھ کر جائے ہماری اجازت کے بجائے جب یہ پہرے وغیرہ میں بڑی کوشش کی تھی تو پیارے باپا جان میں نے کئی دفعہ نیت کی ہے داری شریف رکھنے کی پر پوری پورنتی تو آپ انشاءاللہ شاء مدنی پھولا تھا میں نے ابھی نیت کی ہے یہاں پہ آیا تو ان شاء اللہ داری رکھ کے جانا کر آپ کے دوستوں کا کیا حساب کتاب ہے فرینڈ سرکل ہے نا جی پیارے باپا جان اسی کی وجہ سے شاید رکاوٹ ہوگی وہ اس ذہن کا نہیں ہوگا تو یہ شرم آتی ہوگی مدنی پھول دے دیا نا اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دوست تبدیل کرنی پڑتی ہے دعوت اسلامی والے جو ہے نا یہ اپنے دوست عاشقان مذاق مسکری گلا عبت پھر دوستوں میں بہت کچھ ہوتا ہوتا ہے تاریخ بھی نہیں رکھ سکتا بندہ اور اپنی اسلامی ہوں مشکل کالی گلوچ حافظ نہیں ہے جامعت المدینہ میں پڑھتے ہیں ہاں یہ بھی ہے داخلہ لینا تو مدینہ کہاں کے گجرا والا میں تو ماشاءاللہ اپنا بہت پیارا وہ بنا ہوا ہے فیضان مدینہ جامعت المدینہ بہت پرانا کام ہے وہاں تو بڑا شہر پتہ نہیں میں تو کتنی بار گیا ہوں نا تب تو آپ پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے ہوں گے تو چھوٹے ہوں گے تو بیٹے جامعت المدینہ کا غور کر لیں میں اجازت مل جائے ذہن بن جائے عالم اللہ بنا دے آپ کو باغل آگے اب داڑھی منڈانے سے پکی توبہ اب گردن کٹے تو کٹے نام ہے مصطفیٰ پر انشاءاللہ شاء لیکن داڑھی نہ کٹے نہ کٹے ان شاء اللہ ایک مٹھی پوری سلوی السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ محمد یوسف عطاری فیضان مدینہ خان درجہ بیا یہ سوال ارد ہے کہ امام صاحب تین رکعت پڑھ چکا ہے اور مختی چوتھے رکعت میں شامل ہو گیا تو ابھی مقتدی کس طرح اپنی نماز کو مکمل کرے مقتدی یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور اپنی جو ہے وہ چونکہ اب مقتدی کی جو حقیقت میں جو کے اعتبار سے جو وہ پہلی ہوگی اس میں سنا بھی پڑے گا اور تعبظ و تسمیہ یعنی عوض باللہ من آغذ تو بسم اللہ شریف اور سورت واطح اور کوئی بھی ایک صورت پھر جو ہے وہ قادہ کرے گا پھر جو ہے وہ تیسری پڑھے گا اور سور فاتیہ اور کوئی بھی ایک سورت جی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی چوتھی میں جو ہے وہ سورفاطیہ پڑے گا سنا اگر یہ آخری میں یہ پڑھ چکا ہے تو اب نہیں پڑے گا اپنی پڑھنے میں میرے امام کے ساتھ جب شامل ہو تو سنا پڑھ چکا ہے تو اب یہ نہیں پڑے گا جی میرے لیے اور میرے والدین کے لیے کی دعا کیجیے محمد اپنے والدین سے یا ان کے علاوہ کسی پیر صاحب جو ان, کے ان سے پہلے مرنے کی دعا کرنا کہتا پریشانیوں سے بیماریوں سے نجات کے لیے دعا کرے بندہ بیماری سے تنگا کریے تو اس کی تو ممانت ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو اس کی کوئی ممانوت تو نہیں پڑی میں جیسے مدینے میں مرنے کی دعا سعادت کے لیے بندہ تمنا کرتا ہے کہ مدینے میں موت آ جائے تو یہاں بھی شاید سعادت ہی چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کی موجودگی میں مروں تو ماں باپ میرے لیے دعا کریں گے پیر صاحب میرے لیے دعا کریں گے تو شاید اس ممانت کی کوئی وجہ تو اس میں نظر نہیں آ رہی و اللہ علیہ محمد سرات ہے اس میں دنیا بھی پریشانیوں سے تنگ آ کر بندہ جو دعا کرتا ہے موت کی صرف ان کی محبت کی وجہ سے سدمہ نہ ہو ماں باپ کو میری موت کا یہ بھی کہ ماں باپ سے پہلے میں مروں گا ذرا ماں باپ کو تو صدمہ ہوگا اب یہ تمنا کرے گا ماں باپ پہلے چلے جائیں یہ بھی کیسے ہوگا تو یاد تو رکھ مولا مالک کی مرضی وہ بنتی ہے نیت کے دعا کریں گے. پیر صاحب دعا کریں گے چلو پیر کو مرید کا صدمہ ہو نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے ماں باپ کو تو ہونا ہی ہونا ہے اولاد کی موت کا سدما سلو محمد السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم جی السلام اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبارکات وبارکات وبارکات بابا جی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کی وجہ سے میں عمان سے یہاں تک پہنچا ہوں ماشاءاللہ اور, اور میں نے الحمدللہ للہ ہلکے میں بیٹھ کر کچھ بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ اور میں داڑی کی نیت کرتا ہوں اور بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے محبت کی نگاہ کریں کہ میں امام شریف اور مدنی لباس پہن سکوں اس کے قابل ہو جاؤں قابل ہونا مشکل ہے دعا پہن لینا آسان ہے قابل ہونا مشکل ہے کہ قابل اپنے سمجھے نا میں قابل ہو گیا ہوں تو یہ پھر ناقابلیت کا آغاز ہو جائے گا اس کون کیسے سکتا میں قابل ہو گیا ہوں امام عقاع کی سنت ہے اس کو پین لینا چاہیے قابلی قابل ہے جو مسلمان ہے وہ قابل ہے جو غیر مسلم ہے وہ اماما نہیں باندھے گا وہ باندھے تو بھی اس کو سواب نہیں ملے گا انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں مات اور مات بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو کسی پیر کا مرید کرتے ہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا گھر والا یہ کہتا ہے کہ میں جس کا بیعت ہوں آپ بھی اس کے ہو جائیں اگر شادی شدہ بھی ہے تو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اپنی مرضی سے بیعت ہو سکتی ہے جس کا چاہے تو میری بیٹی دو ماں اور کچھ مہینوں کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا بیعت کر دیں نام کیا ہے اس کا ایشیا بیبی ہو گئی اور میرے لیے اور میری ماں وفات پا چکی ہے اس کے لیے بھی خصوصاً دعا فرما دیجئے اللہ سب کے مغفرت میں آپ دونوں کی بے میں بہاول سے آیا ہوں محمد اسد ریاض نام ہے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اور آپ کے دیکھے تھے وہ سنانے ابھی میں آ... نماز کورس کے لیے آیا ہوں تقریباً اس سے ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ پہلے میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے مجھے دو عطر دیے تھے تحفے میں جی خواب میں تو جی آپ نے دو دیے تھے مجھے تحفے میں دو عطر دیے وہ خواب میں دیئے نا خواب کے شزادے ایک اس طرح سے دے دیں ہیں تو اور کسی نے کچھ اور خواب دیکھ لیا تو یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو ابھی تک تو کسی نے نہیں کہا تھا آپ کو کیسے پتا چلا نہیں دیکھا آپ نو سال سے تو مدنی حلیے میں بھی نہیں ہے آپ بھی کوئی مدنی کپڑے کی کوئی ترکیب دعا کیجیے گا ان شاء اس سے پکی توبہ بیٹے کر لو اور ایک مٹھی کا عزم <انشاءاللہ> کوئی رکاوٹ لگتی ہے ان شاء اللہ آہستہ سے نکل رہے تو با پکی کر لیں منڈانا حرام ہے آئندہ کبھی بھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا نہ ایک مٹھی سے کٹاؤں محمد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات ہوں ارے پاپا جان کل میں نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی تھی دونوں ہاتھوں کی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے محبت سے الگ الگ کر دی اس میں کیا حکمت ہے میرا اندازہ تھا کہ آپ کو شاید توجہ نہیں ہے ویسے آپ بہت چونکہ پرانے موبائل لے ہیں مسئلہ معلوم ہوگا رات شاید یہ کہ دوسروں کو پتا چلے اس لیے آپ نے یہ بیان کیا ہوگا توجہ نہیں رہتی بعض اوقات انسان کی تو انگلیوں میں یہ کینچی بنانا انگلی میں انگلیاں ڈالنا ویسے تو مکرو تنظی ہے نا پسندیدہ اور اگر نماز میں ڈالی تو مکرو تحریری اس طرح طبا بے نماز میں یہ کیچی بنائی تو بھی مکرو تحریری میں طبا بے اے نماز میں نے سمجھو کہ نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے جمع سے نماز پڑھنے لے تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے انگلیاں ڈالی نماز کے لیے جاتے ہوئے انگلیاں ڈالی تو مکر تحریمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے یہ تو بہت سو سے شاید ہو جاتا ہوا انتظار میں نماز کے لیے بیٹھے ہوں گے ابھی پانچ منٹ باقی ہے انگلیاں ڈال کے بیٹھے رہتے ہوں گے یہ مکر تحریمی مکر تحریمی جو ہوتا ہے ناجائز و گنا اس لیے بار اس سے بچنا چاہیے اور انگلیاں چٹاتے یوں کرتے ہیں یہ بھی اس کا بھی ایک ہی حکم ہے اب اگر ضرورت یہ کام کیے انگلیاں انگلیوں کی کیچی بنانے کے یا انگلیاں چٹکانے کے تو ضرورتاً جائز ہے بلا ضرورت سے نماز کے علاوہ تب بھی ہے تو جائز گناہ گار نہیں لیکن مقرو ہے یعنی ناپسندیدہ عمل ہے بچنا چاہیے و تعالی عالم ورسود عالم عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم علی صل اللہ صلیب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میر سنت کی بارگاہ عرض ہے ہم مسجد میں جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو وہ پانی کیا ہم پی سکتے ہیں مسجد کا پانی پینے پر تو عرف ہے لوگ پیتے ہیں مسجد کا پانی پینے میں حرض نہیں ہے وہاں پہ جو ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہوا ہے وہاں جو ٹھنڈے پانی کا وہاں سے نہیں پیتے ہیں پیتے وہ بھی دوسرے پی سکتے ٹھنڈا کرنا مقصودی پینا مورا لکرم اللہ وزیر الم کا نماز بنازا انہوں نے پڑھایا مقتب الد المدینہ کی کتاب خلاف راشدین پیج نمبر تین سو تیرہ پر ہے چار برس آٹھ ماہ نو دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت کو انجام دیا تریسٹھ یعنی سکسٹی تھری سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے پڑھائی صلو علیہ سنگی میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکا ہوں اس عمر میں تو میں کہہ سکتا ہوں سیکھے بالیگام کے اپنے مدرس المدینہ جو ہیں داعد امی کے رات دن کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم سیکھ لینا چاہیے جلد جلد چیتی نام ضیا کو سے آیا ہوں ہم امینہ تاری بابا جانی دو سال میں پہلے آیا تھا آپ کے پاس تو ملاقات نہیں ہو سکی آپ نے کہا تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے جو پہلے بھائی جائے گا نا نماز کے لیے وہ مدینے جائے گا اور میرے پیارے بابا جانی چھبیس ٹھیک سے تھی اور میری آخری ٹکٹ نکل گئی چھبیس نمبر آپ کی نسبت سے آپ کی کرم سے آپ نے دعا دی میرے مدینے کی ٹکٹ نکل گئی اب آپ دعا کیجیے ماشاءاللہ اللہ وبرکاتہ خیر میں بجن محمد افنانزا تاری ظفروال سے عرض کر رہا ہوں آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ غیر مسلم کو کیسے نیکی کی دعوت دی جائے اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں مدنی پھول و شاخر باتوں تو ہر کئی مذاہب ہیں جس غیر مذہب کو دعوت دینا اس کے مذہب کی معلومات ہونی چاہیے اپنے مذہب پر بھی پکا ہو انسانوں کو ایسا اعتراض کر دے کہ جس سے خود اپنے مذہب پر شک ہونے لگے تو یوں ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مذہب کو دعوتیں دے, دے. اپنوں میں دعوتیں دی بہت ہیں محمد کیا مسلمان غیر مسلم کے پاس کام کر سکتا ہے وہ ذلت کا کام نہیں کر سکتا جیسے خدمت گاڑی ہے گند کچا اٹھانا ہے اگر وہ عزت کا کام ہے تو کر سکتا السلام علیکم پیارے بابا جی ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضلع چن سے آیا ہوں دو مرم کو یہاں پہ آیا ہوں میں قرآن عبد کرنے آیا ہوں یہاں پر جی میرا سواب یہاں پر میں آیا ہوں جب سوتا ہوں نا تو برے برے خیال آتے ہیں خواب آتے ہیں دعا آپ فرمانے اللہ خیر سوتے وقت یا منہ تک اکیس بار اگر پڑھ لے تو ان شاء اللہ برے خوابوں سے حفاظت صلو محمد, محمد عثمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے تین دن کے لیے حاضر ہوا ہوں پیارے باپا جان پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نفری روزے ہیں ان میں ڈبل نیت ہو سکتی ہے مثلا مثال کے طور پہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہمارا کوئی فرضی روزہ رہتا ہو یا اگر نہیں رہتا تو یہ نسل ہو جائے اس طرح کی کوئی نیت بنتی نہیں ہے اس طرح نیت نہیں کر سکتا نیت ایک ہی جو ایک ہی ہوگی ایک ہی فرض کا اگر ہے یہ میرا فرض قضا ہے یوں نیت کر سکتے ہیں اگر قضا ہے تو اگر یاد نہیں ہے کوئی بھی قضا ہے یا نہیں ہے جہاں زن غالب ہے اگر یہ زنّ غالب ہے کہ قضا رہ گیا ہے قضا کی نیت کر لیں اب اگر نہیں بھی ہوا قضا تو ہو سکتا ہے کہ نفل کا سماپ مل جائے لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مسیحت پر ہے میں دو ہزار گیارہ میں کافلے میں آیا تھا کراچی تو اس میں ایک پرچا دیا گیا تھا اس سے ملاقات کا تو وہ پرچہ میرے پاس گھر پر رکھا ہوا تھا کافی ٹائم سے میرا این آئی سی نہیں تھا 2011 کا دو میں دو تو ملاقات آپ سے نہیں ہو پائی تھی خوابوں میں آپ سے کافی ملاقات ہوتی ہے ماشاء میں پہلے گانے گایا کرتا تھا تو آج ماشاءاللہ میں میں نے وہ فیلڈ چھوڑ دی بس آپ کی نگاہ کرم مانگتا ہوں ملاقات اگر آپ سے ہو جائے تو میں پڑی مہربانی کہاں کے آپ حیدرآباد غوثیت اللہ کا غوثیب تو آپ سے ملاقات کا شرف اگر مل جائے تو بڑی اور کس کس کو ملاقات ہے بھائی یہ روتے تھے جو روتا اس کا کام ہوتا آپ لوگ روتے نہیں ہیں کیا رونے والے تو مل لیں گا چاہیے مگر چار فٹ فٹ کے رو رہے ہیں